الحمد لله الذي جعل المتقين أئمة للهدى والصلاة والصلاة على نبج المجتبى لله واصحابه الذين هم اهل المغفره والتقوى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ین ورسوله كنتم ستاز لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يسقلون على نربي منوس اللہ تسلیم سلام علیہ اللہ علی وسحابی کیا سیاح حویث سلام کیا سی خاط منجی کیا مکین سلام يا سی یا نور روا آواز سید خاطمن اللہ خبر معذر شامعین السلام علیکم ورحمۃ سدا شریف منڈی بہادین تاثیر فالیہ محترم سنی گزور مسلمان حکیم محمد اسلم صاحب کی وسادت نال حاضری ہوئی اللہ جللہ شانہو اُنہ دے خلوص دا صدقہ ساڑی دارہ ہم سونی فرمائے کیونکہ پہلی مرتبہ ایس علاقے میں یعنی اس گاؤں دے اندر آن در آ ملیا ہے علاقے تشہیر جلسے دی ناقص طریقے ہوئی ہے تا کر کے دور دراز والے دوست پہنچے نے اس وقت جیر جس موضوع کلام کرے گا اس کا عنوان ہے گستاخِ رسول اور اس کی سزا کا اگرچہ مجمع مفت اور ناچیز اس موضوع دے مناسب نہیں لیکن لاہوروں ذہن ہوئی بنا کے تریا سا اسی دے کلام اس دی وجہ انتخاب کیوں کیتا ہے؟ کہ گستاخی جڑی ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گی معذلہ ایک دے اس تفصیل اور اس تفصیل منافقت تو کم لیا جہی دی تفسیل اور تفصیل نہیں ہوں ہندی اس واسطے نہیں جان بج کے کیتا ایسا کہ اگر صحیح تفصیل تفصیل ہو جڑے گستاخان نے رسول دے خلاف جہاد کا کردے کرتے وہ خود ملوبت ہو گستاخی ملوبت دوسری گل لیا گستاخان رسول دی حمایت بہت طاقتور لوگ ملوث نے وہ نشانہ باندھے انہوں دو وجہ رسول گستاخی کان ہے اس بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے یعنی ایک صحیح معنی ہوئے صحیح مطلب ہوئی تفصیل ہوئی تفسیر ہود گی خلاف جہاد کا دعوی کرنے والے آپ پاستے ہیں دوسرا یہ کہ گستاخا کی حمایت طاقتور لوگ بہت زیادہ طاقتور وہ ملوث نے وہ نشانہ بنتے ہیں اور یہ دونوں کام نے بہت ہی غلط نتائج انہوں نے وقان گے اس واسطے انہوں نے غلط نتائج بچنے وہ اس موٹے ڈنڈی مار لائیں گلط بیانی تو کم لے جائے رسول دی سزا نار دی ہے سزا نال بھی وہی ظلم ہے جڑا پیچھے حقیقت پیا ہے گستاخی کی حقیقت کی ہے گستاخ آیا کون جی میں جاتی وہ سزا نہ ہوتی پی آکام اسلامی شرعی دینی وہ صحیح طرح بین نہیں ناچیز نے ان ساری چیزوں پاسے رکھ کے بالکل کسی طرح کی ریاست دو بغیر گستاخِ رسول کون ہے گستاخی کڑی شا ہے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں گستاخی بن جاندی او سی دسے گا اور اپنی دے امام دسے گا او سزا بھی جڑی ہے نا اس دسنے انشاءاللہ علیہ دی رہی ریایت نہیں رہی ان شاء اللہ جی کسی کی ریاست نہیں کر نہیں آ رہی باقی حقائق بعد تے کھلتے جان گے جیان کرا دوستان مکرم یہ تے ہر کسے نو معلوم ہے کہ گستاخی رسول امبیال مسلام چ کسی نبی کا گستاخ کسی بھی نبی کا گستاخ اسلام سزا گستاخ ہے نبی کسی بھی نبی کا گستاخ ہوے ازا کیے قتل. <سؤال> اس بات اتفاق سب مسلمانوں جہرا اسے اتفاق نہیں رکھتا مسلمان ہی نہیں جہا اس گل نال متفق نہیں وہ مسلمان اس مسلے وال بچا گا ہوں یہ دسنا ہے گستاخی کہڑی کیڑی, کیڑی, کیڑی, کیڑی دی دوستو اللہ دبیا دی بار گاہ باقیا وی اس بار گاہ کی اتنا ہے کہ خالد کائنات جلا وعلا فرمان فرماندہ یا ولا تجہروا له بالقول کا جہر لبعض انت احبت و اعمالکم و انتم لا تشعرون ایمان والو نبی دی آواز تونچی آواز نکرو و لا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعدکم اور نبی انجنا سدیا کرو جس طرح ایک دوجہ نو ساتھ دے جی نبی ندنا ہوئے تو ذاتی نام نہ نا پکارو یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور اگر ذاتی نام نال یاد بھی کرنا تو نہیں کرنا لہجہ بھی ادب والا ہونا چاہیے اور الفاظ بھی ادب والے ہونے چاہیے لہجہ بعض اوقات لہجے چستاخی ہوں مثلا ایک اپنے باپ نو پکارنا وہ ابا یہ لہجہ گستاخا ہے لفز گستاخی نا... نہیں لیکن انداز ایک گستاخی ایک ابا جی اے ابا جی یہ تعظیم ہے یہ احترام ہے اسی طرح ہے کہ نہیں اے ابا جی آواز دھیمی رکھ لو نیوی رکھ لہجہ نرم پیدا چکرے تو وہ ادب شمار ہو جان گے اگر انداز کرخت اختیار کرے سخت لبو لہ جا پاویں لفظ نے وہ گستاخی کے بن جان گے اسی طرح ہے کہ نہیں بعض اوقات کئی چیزاں انداز اور و لہجے تو ہی ظاہر ہو جسا کے ادب والا کی پیا ہے دستفام ہے خبر ہے اس طرح نیاں چیزاں انداز بھی ظاہر ہو ج سمجھ آ رہی ہے جہاں میں سنا جہاں ان سنا جی دوسرے ہال ایسا شعور ہی نہیں ہونا بھی یہ کہنا کہ چاہیے ہو سکتی ہو سکتا میرے خطاب مکمل بندے محجوز ہو آخ یار گل باقی ٹھیک ہے اوہ آیا لیکن زیادہ تر یہ قدیم اور مکمل محسوس ہونے بڑے باشعور قسم کے بندے دے موضوع واسطے چاہیے نا ہاں جی کیونکہ سڈا مقصد ہے سورا ہیکا لا کے پیسے کما نہیں سڈا مقصد دین سمجھا کوئی شہ نہیں چار شعر سناؤ چار دو چار قصے چا سنا چل پی یہ تو کوئی وڈی گل نہیں جیڑی شہ میں چیڑ کے بیٹھا سننے تو بعد تسے آپ آخیا جی دسو گے بھی یہ کسی چیڑی ہی نہیں میں مینو سننے والے واسطے نمی ہے میں تا پیش بک کروں اور دنیا چل جانی پوری اور سمجھا جی اللہ باد شریف سونا ہے آئی ایمان والو نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرو نہ واگ نبی نو بلاؤ کدر یہ نہ ہوئے کہ تتا ہی نہ چلے تھے امل برباد ہو جا یعنی کی مطلب کہ اگر انہوں نے ایدبی گساخی نال پیش آئے آواز اچھی کی آم لوک واگ سدیا تو پھر پتہ بھی نہیں چلنا ہو جانے اتو پتہ لگتا ہے کہ نبی گستاخی کو جس نہوست بندہ کافر بھی ہو عمل بھی برباد ہو جائے سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئیے سنؤ ون تم لگرون بے شعوری بے خبری دے اندر عمل برباد ہو جاؤں یہ بھی ہو ہے لہذا نہ آواز اچھی کرو ایڈی باری لطیف بارگاہ گاہ نازک نہ آواز اچھی کرو نا عام بندیا مانگو سدو یا محمد کلیا نہیں کہنا کوئی نہ کوئی عزت دا کلمہ نال مثلا یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا نبی اللہ اس طرح دے تعظیم دے لفظ استعمال کرو تاکہ سدنے ہوا پہلو نہ نکلے اس موقع میں سنیاں دا مذہب دا ایک عظیم مسئلہ وہ بھی حل کر دینا کی خیبانہ پکارنا یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ یا نبی اللہ غیب تو دور تو پکارنا یہ میں حدیث شریف نال دس کہ یہ سنت پاک نبی دی اور تصدیق پاک محمد رسول اللہ دی اور ناڑ یہ اس بات دی دلیل بن جائے گی کہ کلہ نام شریف نہیں پکارنا ناڑ کوئی نہ کوئی عزت دا لفظ لاونا ہے مسلم شریف حدیث پاک دی کتاب ہے سامنے چھے حدیث کتاب حدیس دسرد احمد تی ہزار دے لگ حدیث چالی ہزار دے لگ بھگ ادالی کنے ہو گئے ستر ہزار دے لگ حدیساں میری چولی مسلم شریف کتاب التفسیر تو اتلی سطر کتاب التفسیر تو اتلی سطر گل دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب تو پکارن دے گل سمجھا جی اور اے بھی عرض کر دیاں نے چیلنج کیا کہ اگر حدیث تو وسلام محلے کا یا رسول اللہ ثابت کر دیو دو لکھ روپیہ انعام ہے میں مول بھی نہیں لبا میں ات دس جانا اگر اس علاقے کا ہوگیا تو لے لیا جی لکھ روپیہ ای لفظ دیش سے بڑا لگا لگا در رجا لو این سا کل بجو وَتفرقَ الْغِلْمَانُ وَالخَدَمُ فِي الطرق يُنَادُونَ يَا محمد اللہ حیا محمد اللہ جسل مدینے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مدین شریف تو شریف لیائے نے اپنے مامو جان اپنے نانے خاندان دے گھر تشریف فرما ہوئے سعید البیوت مرد چھتاں چھت چڑھ گئی مرد عورتوں چھتاں چڑھ گئے رستیا اندر مدینے دیا گلیاں کوچیاں اندر بچے تے خادم نوکر چاکر گلیا پھیل گئے پھیل گئے ہوئی آخر زن یا محمد او یا رسول اللہ یا محمد او یا رسول اللہ سرکار ایک گھر دے اندر بیٹھے نے صحابہ کو چتاں چڑھے نے کو گلیاں ہی لگے دے نے تے پکار دے نے یا محمد او یا رسول اللہ سنگیا معلوم ہو یادان آ پکارنا حضور دے درج بیٹھے نے او گئے بیٹھے نے صاحب آئے پر ادھر پھیلے نے کوگلیاں دوتے کوگلیاں میں جو کو چھتا گے پھر چڑھ گئے آخرے نے یا محمد و یا رسول اللہ معلوم ہو یا نبی سونے نو غیب لی حالت پہلے در بکارے انصار اور صحابہ نے تصدیق محمد اور بیپاگ نے فروای حضور نے یہ نہیں فروایا تو تھا شرک بیکار میرے کیوں میں نے پکا رہا ہے تینینی دور کھلو گے میں نے بیک کیا سی دوسرا دور کھلو گے کیوں پکاریا رہا ہے اور سکھیا سکم والے ذرکار نے جو میں قدم رکھیا ہے جو میں اسلام مضبوط کیتا ہے یہ میں سنی مذہب نے مضبوط کرشکیا ہے اسلام دی ابتداوی اسلام دی ابتدا مضبوطی دی اج ہوئی مسا پہ ہلے سنرت نہیں بنیادی ذرا قربان جاواں شبہ دا ادارہ کر جاوا وہ جی چھتاں بیبیاں میں چڑھ گئی اس لیے ہلے پردہ فرد نہیں سی ہویا پہلے پہلے دن حضور تو شریف لیا ورنہ مسلمانا دیا اور چھتاں دے چڑھن والی نہیں آندیا سمجھ نہیں آئی مندر عام تھی نہیں ہیں غیرت والے دیا بیبیاں نے اور سمجھ آ رہی ہے تو سنگیا قربان جاوا معلوم ہوا وہ نارا رسال دواب یا محمد ہو یا رسول اللہ آخنا سنی مطلب بنیا انسار اسلام کی مدد کر سکی سمجھ آئے کہ نہیں یہ بھی در چٹیا ہے وہ جلو تصجدے پہ نارے مارن تو ڈردے دے نبی دے یار دے یار رسولہ نارے چھتاں چڑھ کے مارے مار دے رہے, دے گلیاں مار دے رہے دے معلوم ہوا گلیاں پھر کہی محمد یا رسول اللہ آخر مسلم دی حدیث چی بخاری آئے اللہ اکبر مسلم چار رسول اللہ معلوم ہو یا اللہ اکبر کا نعرہ بھی سنت دے ساما ہے تو یا رسول اللہ دا نعرہ بھی سننا دے صاحب اور سمجھ آئی کہ نہیں لہذا نعرہ رسالت کے جواب میں زندہ باد کہنا یہ بھی دات ہے نعرہ رسالت دارا کے جواب دارا میں یا رسول اللہ کہنا یہ سنت, سنت, سنت دارا ہے سننا بولنے نہیں جے. اور دَس دست او موجود دست دست ہی ہوں موضوع آ گئی کہ صاحب نے کلہ یا محمد نہیں آخری کیا آخیا ناج کیوں یا محمد کلہ تو جہ بےدبی سی لا تجو ل بالکول توجہ نہیں فربائی نے پکارنا لہذا صحابہ کی سنت یا محمد یہ کہنا یا رسول اللہ کہنا اچھا آخیا جی تے یار رسول اللہ سابت یا محمد رسول اللہ کی کیا سلادوں لے کا یا او میں کیا چلیا رولا ہے ہی یا سلاد کا سلاد پچھو تا لا رولا مک گیا صرف ای سلاد تو سلام کسی دا رولا نہیں نا رولا تے ہے یا رسول اللہ کہ ہدیش صحیح تو سابت ہو گیا ٹھیک دے نہیں جی آلہ اللہ کبیرہ معلوم ہوا کہ سچ سڈے ورد ویر رکھتے یا محمد و یا رسول ورد رکھ کسی نہ لبے تو ہو گل ورنہ مطلب کہ سڈا ریشن نا میں سو جاؤں یا مستفی کہتے گہ دے میں سو جاؤں یا مستفیٰ قحد کہتے دے کھلے آنکھ سلے اللہ قحد گہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے میں مر جاؤں پہ فدا ہوتے ہو پہ میں مر جاؤں پہ فیدا ہوتے میں مر جاؤ پہ فدا ہوتے ہوتے کھلے آؤ مہارے لکھا ہو تہو کھلے آنکھ مہارے ادر ہودر ایک سریا دنیا چلان ہر پاسوں سنے گا یہ دعوے ہر پاسوں سنے گا اشتہار نہیں لکھے گا کندہ بھی لتبے بھی لکھے گی سزا قتل ہے لیکن جدواری گستاخی ہے کہڑی شاید گسلے حرمت پہ جان قربان کرن دے کرنے کر جیدے جیدے نبی سرکار دے دے دے نے جی قربان ہو کے دعے کرتے گستاخی دسی جائے تو افسوس چتر دے چور, گر لے چور بچائے چور والی گل نے گستاخ ہی گستاخی خلاف بولنا شروع ہو جانکہ وہ گستاخی نہیں جی فر گستاخان سارے کر لیں بھی اجیب گل یہ ہوں میں گستاخی کیڑے کیڑے لفظ دسا گا سارے ارب آجم دمام ہے سن ماما تو درساگا انہیں کنو گی آخیا آئے گستاخ کنو آخیا ادر ویگ سنگیا ری ریا نہیں کرنی ملید. کوئی ڈنڈی نہیں مارنی ایم نہیں سڈا کلندر اقبال بولیا الندر اقبال فرمتا ہے خدا بندہ یا پے سا دل بند کی جائیں خدا دل درویشی بھی عیاری یاری ہے سلزانی بھی آئی اللہ آدیم سا مسلمان کدھر جان درویشی بھی مکاری بن گئی ہے سلطانی بھی مکاری ہے سلطان مکار درویش مکار کدے جان بچارے سیدے سا مسلمان جنہ مکاری نہیں آ جوں بئیمانی نہیں آ جان وکن طریقے نہیں آ جان دے اگر اپنا دی مان نہیں بے سکتے جہی گل میں لگا گستاخ کون گستاخی کی کیا ہے ہر میں کسی کا نام نہیں لینا یہ گستاخی کی, گستاخ, کی, کی تے گستاخ کون ہے پھر تو آپ ادا لا گا جاگ جے کہ گستاخ ہے کہڑا کہڑا جی کالی یاد مال کی رولہ شفا شریف ہاشیا شم کے ہاشیا شمونی کے ساتھ شفا شریف جہاں بار بزرگ لکھے نیڑے نہیں مالکی رحم اللہ پانچ سو چوالیس ہجری میں آپ کی وفات ہے اور محدس ہیں اتو لے کے تے زرقانی شریف تک یہ آئی محرام سب ادا گلا متفق نے جو میں جناب کرنا ہاں جی سب متفق ہوں زرکانی مواحب اللہ دنیا یعنی متن اور شرا دونوں سنا لگا تو فرمایا ان سب نبشن او او او او غجر صفته او الحق به نقصن وين في الدين او خصلته هي او غدم مرتبته هي او غدم من وفور علم هي او زهده او عظافه لہو مالا یوز و علیہ مالا یلی کو بے منصب علا طریق غم اور کیلا لہو بے حق رسول الله فلانا و کالا عرت العقر کو حدن اللہ یوسلم الکا فر نو تحر و اگر کوئی بندہ کسی نبی یا فرشتے خدا پاک خدا پاک ہی ہوا کسی نبی یا فرشتے نا بولے وَإِنَ حَرَّبَا بہاں میں گالت اشارہ کر کے بولے پوری وضاحت نال نہیں اشارہ بھی کر کے تے گستاخی کرے او لعنہو یعنہ تے مآد اللہ لعنت کرے او عابہو یعنہ نو کوئی عیب لاوے عیب نسبت ایب نسبت کرے انہوں نے زرکانی نے فرمایا ایسا بہو کسی لب کی طرف دینا. ان کی نسبت ایب کرے ایب, ایب کی اقلن شرح یا ارفن بندے یا اخلاق یا وہ دی جی وہ اچھا نہیں سمجھا جانا وہ ایب اگوں دتی ہے مثال بھائی عیب لاوے من قال فلان اعلم ہو فقد آ ولم ولم توجہ ذرا فرمایا اگر یہ آخ کہ فلانا نبی سونے تو وڈا علم ہے بہتے علماڑ ہے انہیں حضور نو عیب لایا گال ہی بھاوے نہیں د گال گاڑی دینا نہیں لیکن جسے انہیں آخر فلانا ہزور تو ول میں باہیں کسی نبی کا نہ لیا باہیں کسی ولی کا نا لیا تو کہ فلان جہا نبی سونے تو زیادہ جان کا علم رکھد تو فرمایا نبی نو باوے گال نہیں دتی لیکن ایب بلایا یہ بھی اسی طرح کا گستاخے جی میں برا بولنے والا گستاخ نہیں فرمائی نہیں بول دے نہیں جی ہوں اتو آپ ہی اندازہ لا لو کہ کسے نبی نو آخر سڈے نبی آلو وڈا آ لے میں یہ حضور نو عیب لانا ہے گستاخ بننا اور واجب اور قتل وہ بندہ جڑا ہے گل کرے تے کسے توتے کسے جانور کسے توتے کسے جانور کسے توتے, توتے, توتے یا کسے جانور دی گل کر کے آکھنا تے نبی سرکار نالوں بھی بہت آئیر مناخدہ سی او دے کافر تے گستا جی کھونو جکرہ شاکر سکتا گل سمجھا جے جی میری یہاں گلہ اشارے ہیں اشارے ہیں او دے تے سمجھ پہنچے گا کوئی جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت سلیمان پیغمبر کا قصہ قرآن چو پڑے اتے او آوے احد بی تو بیمال ہم تو میں نے اس بات کا احاطہ کیا جس کا آپ نے نہیں کیا استدلال کر کے آخر زیادہ بلا سی یا نبی بارے کہ جی تو سڈے نبی نالوں بہتا جاند ہے یا فلانا جانور جاندے ایب لایا توجہ نہیں فرمائی نہیں کی لایا ایب لا گستاخ القتل الڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نبی ہوڈا ہاں علم نبی نو آخنا پینا ہے پھر نبی نو ساری خدائی تو وڈا علم آخنا پینا ہے تو بندے نے نبی اپنے رو شانتاب منیا ورنہ ایب لایا سو اور ایب او لا امام سارے متفق نے واجب گستاخ رسو لے پاوے وہ آخے میں گاہ تین پیا کد کہ میں جناب فلانی آیت چی بھا آخان تو لانتی تب لائے نبی نو ری آیت سنی جانی گل نبی والے سلام اس طرح کا جملہ بولنا گستاخیے کہ فلاش ہے نبی نال وڈی آل میں وہ لانتیا اس طرح لفل بولنا یہ سراسر گستاخیے ایسے کوئی دلیل سنی جانی توجہ نہیں فرمائی نے کوئی نہ یہ کہ جی ٹٹی میں جو کیڑا ہوتا ہے جتنا وہ ٹٹی کو جانتا ہے اتنا کوئی نبی ولی تو نہیں جانتا یہ کہنے سے کافر گستاخ رسول ہے رکھنا پہلے نبی دا ذکر نہیں کر سکتے دوسرا اے لفظ بولنے کہ فلا جانور کیڑا نبی آن زیادہ ارم پھر کہنا وہ ٹکسی فلان اس کمینے شک نہیں کرنا اسمام اتفاق ہے اس گل نابت کرنے کوئی لوڑ ہی نہیں مثلا اللہ مثال بھی نہیں دے سکتے میں کسی نے کی مثال دیں ہاں ایسا ضرور کہنا کہ اگر آکھو دا دا نا کہ ٹٹی دے مولوی حضرت صاحب ٹٹی دا کیڑا بہت آلم ہے دل سے کی گزرے گی بولو اے او چنگی لگے گی وہ چنگی لگے گی یہ صرف مثال دیتی ہے سمجھا ہوں اللہ پاک معافی دے کوئی انہوں گستاخی سمجھے کوئی نہ سمجھے ارساہو دے ذمہ دار نہیں اقلِ سریح تے شریعت دے اندر گستاخی ہے اے بلانے لہذا انہوں ہر صورت جیسا سمجھنا ہے گستاخِ رسولِ توجو نہیں فرمائی کوئی آدمی یہ کہانے زمین دائل میں ابلیس کول میں اس دلیل شروع کر دے یہ دلیلیں جتنا دیتا جائے گا اور کافر گستاف بنتا جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے سارے امام کا مسئلہ ہے دے بالکل مناسب فرمایا اور غدا مفور ہی یا آپ علیہ نو اللہ نے بہت لامحدود علم دیا اس علم دی شان انو کم کردہ مثلا کہ جتنا حضور کو علم ہے انہیں فلانے نو بھی ہے نقل کر دیا عبارت تو آڈر سامنے پڑھی ہے توجہ ہے کہ نہیں بارگاہ قدر جو جدیس لوگ لانتی نکلے نہ جنہیں آپ سلا و تسلیم سونے تے تے ماض اللہ لوگوں زیر بحث زیر بحس لیا ہے ہر کسی زبان کھولن کا موقع دیتا ہے اس لانتی ماحول چیٹے ہوں ورنہ ہوئے لگا اے سامنے اتھو لے کے تک میں کہ گیا مالکی زیادہ نے مالکی مذہب علاقے چی نے صاحب آم صاحب اتنی گل پچھو اس وقت امامہ مغرب دے مالکی مذہب دے سارے نے فتوا دتا جنہیں گل کی گستاخ رسول واجب حولہ نبی واسطے استعمال بولو بولو بولو اللہ بولدے نہیں ویکو اللہ اکبر و کبیرہ ایک شخص نے کی لفظ بولیا تو اڈا صاحب تو مراد کیسی یعنی حضور باغ میں بارے کہن لگا تو اڈا صاحب حضور باغ میں بارے تو اڈا اللہ تو علماء نے کی فرمایا ہے گل پچھوں گستاخ, گستاخ لفد کی ہے تمہارا صاحب اور تھی خود سمجھدار ہو تمہارا صاحب کہنے والے گستاخی بن گئی تیتانہ رلا شیتان دارے آخر کہ وہ دل بہت ہو یا پاگل جانوراں وغیرہ جا کے انہوں نے لا دینا آخنا نبی اچھا تو فرمایا ای بلا یا کوئی آپ خفیف ہلکی ہاؤ گل کرے کس طرح اکھے لا بالی بنا ہی آن کا نبی نے اس گل تو ڈکیا میمو کوئی پرواہ نہیں میواہ کو تو ڈکیا کہڑی نہیں ایبول ایجے تے اے گالی کرے گا گل نہیں سمجھ لگی یا حضور سرکار دی خسلت اور طبیعت شریف دے اندر ہزور کی کسی خسلت کسے عادت شریف نو بہڈ آ کے برا بولے اے جے زمین میں بہنا باندر کا کام زمین پہ بہنا بہنا ہاتھ باندر یعنی حضور سرکار کی نال فکر کیا اسلام تو بولو اے اے گستاخی عام کہ معذ اللہ تہذیب تو انگریزوں کی طرف سے آئی ہاں تہذیب تو انگریزوں کی طرف سے آئی ارے بھائی ان کے مقابلے میں تو ہندوستانی بندر لگتے یہاں سے کھانا زمین پر بیٹھ جانا ان سلے کپڑے پہن یہ تو واشیوں کا کام ہے جانوروں کا کام ہے یہ سب گستاخی رسول ہے اور گستاخ ہیں واجب القتل ہیں بات نہیں سمجھے اس گل کے گستاخی ہونے کو کسی نک لگتا ہے بول دے نہیں جی آپ دے منصب دے خلاف شان دے خلاف دل لوے کس طرح ان جاتے ہیں کہ حضور سرکار جڑا دنیا چھڈی رکھی ہے نا تے زندگی سادہ پسند کی تی او اس واسطے کی تی کہ حضور نو طاقت نہیں سی آپ دے کور برتن دا سمان نہیں سی جے ہندہ تے آپ علیہ السلام ضرور بارت دے ضرور آیاشی آلی زندگی بسرکار دے اونا جڑی سادگی دی زندگی بسرکی تی نا ہون دی وجہ ناڑ کی تی جنو آدنے مجبوری دی درویشی تو نعوذ باللہ مجبوری دی درویشا حضور سرکار اپنے اختیار ناڑا اپنے درویشی نہیں ملی لی جن کیا فرمایا وہ بھی غستاخ رسول ہے واجب القتل ہے انہیں بھی حضور سرکار نو عیب لایا ہے آپ دی شان دے خلاف گل آپ منصوب کی حضور سرکار مجبوری کی سادگی درویشی نہیں ملی مدینے تاجدار نے اپنے اختیار نیے ورنہ شان طاقت یہ سی توجہ ہے کہ کائنات ہر عیش و عشرت دی چیز اگر حضور جان لے ہر جا جانے سے جا یہ مطلب ہے جڑا پاک مدینے نے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میرے کو جبریل امین آئے کی کیتی اللہ فرما ہے دا با بادشاہ نبی یا بندہ نبی بننا بادشاہ نبی مالک نبی آ او آبد نبی بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے دسو کی چاہے حضور سرکار فرما چپ کی یا رسول اللہ اللہ واسطے نیاز مندی آج بھی پسند کر لو اللہ دے محبوب نے عرض کی اللہ سونیا میں نو بندہ نبی بنا بندہ نبی بنا میں ایک وقت کھاوا جس وقت کھاوا اس لئے شکر کرا ایک وقت نہ کھاوا جسے نہ کھاوا اس لئے صبر کرا مولا سونیا میں شاکر سابر بن جا اللہ دے حبیب نے درویشی سادگی چنی ہے کینات کے خلانیا نو نبی ٹھوکر ماری پرسند نہیں کیتا اور کاری کم سکتے سن جنہ دن سدکے خدائی بنے وہ خدائی کا تلبگار ک بنی تو دے وہ دے واسطے پھر دے، خدائی کا تلبگار کھے بنے خدائی دست ہوئے ہو خدائی وہ ہو تلبگار بول بولنے نہیں جے پھر دے خادم حضور دے سچے گلام تک میاں شیر ربانی ورگے شاہ صاحب کیلیا ورگے میاں شیر ربانی ورگے بابے فرید ورگے انہوں کو دلیل ہو کے آگے ٹھوکر مارتے پسند کر رہے نہیں رب لائی ہوگے دنیا نا لانی رب ہی خدائی پار پڑھتے وسال ہے پھر رب نہیں وستا دو پیار ایک دل چ جمع ہو سک لو بولیں گے بولو جا, جا. ادھر سبق فقیران کا سبق یہ فرمایا دنیا ڈھونڈ وا حرانی راری عقل میں کو سمجھ نہ جان پیمن لوڑتے پانی فقر جڑا مجبوری دا سی اگر کوئی یہ فوکے <سؤال> اج اصیا چاج نمتا پچھلے ماہر سندا نبیا تک دا بچ رکھد ہے تو کافی گستاخ رسول اللہ ولیاں دا فقر مجبوری دا نہیں وہ اللہ مجبوری ہے بول جی دے ہاں دے. کی گل کیسا جند بغدادی چلو دی گل بھی رہن دینا علاقہ شیر ربانی دے خاتمہ دا ہے کیہلے والے شریف والے نسبت رکھتے اے ایمان ناڑ دا سوئے دنیا دے طلبگار مون تے مجبوری ناڑو درویش رین کہ جنہ دے ہاتھ تھے چھ وٹوانی آوے نا کہ او بھی سونا بن جا جدو شیر ربانی رحم اللہ آپ نے مرشد خاجہ امیر الدین کوٹلے شریف خدمت آپ نے محمد جا بٹوانی لے میں وٹوا کرنی وٹا لے آٹا لے گیا ہے پڑھتے نے فرما نے شیر محمد آ سونا لے آیا جا بٹا لے آ وہ پھر دوسری بار آ لے آئے پھر اپنے فڑیا فرماندنے سونا لے آندا ہی تیسری وار جا بٹھا لے نے فرماندنے گئے یار کتھے جا ہاتھ مارنا یہ سونا لے آندا. آر کرد لا میں بٹا ہی لے آ تیرے ترے ہاتھ جی سونا بن ہے آپ فرمند نے شیر محمد آ جانا رب بھی کوئی نہیں بولے گا کا سو نہیں بن جاوے گی اللہ دے فرق ان ہے اللہ دبیا نے جس لونڈی نو دھکا دے کے باہر کٹیا اگر ستی کا آشک بن جائے شرم آنا کوئی شاہی خاندان مرے اس لونڈی نو دھکا دے باہر کٹیا ہے دے فخر کرنا ہے یہ بد بختی ہے یہ لانت دے ورنہ مسلمان یہ آخر ہے نبی جو اپنا حال درویشی دا رکھیا ہے سنو لہر چاہدہ نے رب سونے نے انہوں دیا اور لہر پیرا کر لیا سن جہاں نو بھی نصیب نہ ہو سمجھ آئی بھی نہیں बोलो बोलो तो नहीं बोलना उचो मेनू पता है मैं जान के राज खोल दिया जान के नहीं खोल दिया मैं खोल दया तो साझे अंदर चीमे का गंद पे समझ आई कि नहीं <laughs> مینو تی سال ہو گئے نی قوم نو پڑھدی بولد جی پجا سال امر ہو گئی نہ کوئی سیاست دان بچا نہ نہ سڈے کول کوئی دنیا کے مولوی پیر بچے نے ہر شاہ کی تحقیق تہ تح تک جا بس ای گل کرنا پردہ اٹھا تو اگر چہرے افکار سے پردہ تو اگر چہرے افکار سے لانا سکے آ, کوئی میری نواؤں کیتا میں باقاعدہ طورت یا تے کسی نظام تعلیم داخل نے یا کسی کسی نہ کسی پاسو او تحزیب شامل ہو گئی جنہ نو گستاخی رسول آنے پہنے، امام لے پہنے، او کسے نہ داخل نے, داخل نے،, نظام داخل نے اور بڑی خوشی نال چلانے ہیں اور عجیب گل یہ اتو یہ بھی آنے کہ گستاخ رسول کی کا واجب القتل ہے, او جی مارد قتل مارد ہے قتل ہے سوال ہے کہ گستاخ رسول ہے کون گستاخ گستاخی کے وزاحت گستاخ سولہ نے ہے وہ آپ صاف کر کے وہ کہخ جائیے تو کہستاخ لبو گستاخ کے گڑا پوب نے خدا اللہ بھی تگ ایسی عجیب گل ورنہ وٹوانیاں لکھا چھوٹے تو چھوٹے کام تو شروع اسلام بیان کرے یہ کمکن کی دسے گستاخی کی گستاخ بول دے نہیں جی جی وہ لیکن مکاری یہ اصا سمجھوتے ان کر بیٹھے کہ کوئی یہ مبہم طور پہ آخری نے جی گستاخ قتل ہونا چاہیے گستاخ فلان ہے لیکن اگو گستاخی ہے کی اور گستاخ کون ہے اتے سمجھوتا کر کے دگڑ اے بگڑ کر جانڈا مانڈا مانڈا مانڈا پا کے چل بی کو سارے مسلمان گوڑ گوڑ کر کے ہر کوئی گی مار کے ڈولہ آگ نکل جمج نہیں لگی جی گل اور سنگیا بزرگ نے صاف وزاحت کی جہیں نبی کا دین وٹوانی دسے وہ کی کر سکتا ہے کہ گستاخی نہ دسے اور اے نہ دسے گستاخ بول بولتے نہیں جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر بارو کبھی جس وقت قرآن فرماوے آواز اچھی نہیں کرنی ورنہ عمل برباد ہو جان گے کیا مومن اتو نہیں سمجھتا کیا اگر نبی دی بارگاہ چ رولا پہ پہ تو گستاف بولنا نہیں جی ہاں لیکن اتے ایک خیال رکھا ایک جان بوجھ کے ایک جاہلے گوار پتہ ہی کوئی نہیں نواں نواں اسلام اسلام چڑیا ہے ادہ تو ایسے کو گئے جی شمار ہو لیکن چڈا پتا نہیں میں بخاری مسلم چایا سنا وا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرابی تو کرد لے ہے کر لیا کر لیا ہے جیڑی تاریخ مقرر سی اس تاریخ تو پہلا نبی پاک پا کو منگایا منگیا بھی چادر حضور ہزور گلے شریف چڈ گئے وٹ چڑھا کے مروڑ گئے آدھا محمد کردہ کہ انہیں دینا ہے جھٹکے دینا ہے ہوں کستا آخیے کسی ہوئے کو گستاخ واجب القتل ہو جاوے گا لیکن اتے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت عمر آپ فرما دیتے ان ہزار بدتمی کی کرنا ہے ان ڈرا جا نہیں سخت بولنا سخت نہیں ترا حق بنتا نرمی سمجھا دے مینو آخر یار اللہ ای کردہ دے دو سدگے جاو سدگے جاو مدینے کے تاجدار علیہ وسلم بدھ سمجھ والے نہیں نو نوا اسلام ایجایا پتا نہیں اس بار گاہ کی قدر کی ہے اس بار گاہ کی عزت کی ہے اس بار گاہ کی عزت بکر امر جیسے جانتے سن جان کر کے گستاخی کرتے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی کروا دیتا ہے اس واسطے اللہ رسول گستاخ نے جابے جی نشرف بڑے بڑے گستاخت دے نو دے دے دے دے مرد جنہوں مرایا جکم دتا ان مار دو کعبے لٹکے ہو گستاخ لا علم گستاخ نہیں گستاخی نہ خلاف کم کرے جانتا نہیں تو نے آخر گستاخ نہیں کیوں اس واسطے لا چاہے نہ چاہے لیکن جاننے والے جو ہے, جو ہے, جو ہے آلعا آلعا آلعا پھر سمجھو لا علم گستاخ نہیں ہوں گستاخی ہے ہی یہ نام کہ جانن دے باوجود دا پھر دا پھر, پھر, پھر شان دے خلاف گل کرے کم کرے پھر گستاخ لا علم نے گستاخ نہیں آخر آپ سلاح تو وقت تسویز جنہ جانا نو چھڑے تو ایس بنا دے چھڑے تو ہے اور ویسے بھی نہ کرنا یہ حضور سرکار دا سی اختیار کی اپنا حق معاف کر درضی توجہ نہیں فرمائی فرمائی معاف کر دین اونا دی مرضی جی سزا دین قتل کرا دین دن دی مرضی کیونکہ حق حقی اللہ تعالیٰ نے آپ واجب نہیں کیتا کہ اپنے گستاخ ناؤ زیر رکھنا حضور نو اللہ تعالی نے یہ فرض نہیں کیتا کہ محبوب اپنے گستاخ صورت مار دو نا آپ اختیار سے مران کسی چھٹی حق ہے کوئی باپ ہے باپ بھی اگر کوئی بےزتی کرتا ہے تو باپ حق ہے معاف کرن دا لیکن پتر اسی طرح آپ سلا تو و تسلیم دا حق ہے کسی ناف کر د لیکن امت دا حق نہیں کہ حضور دے گستاخ نو معاف کرن اگر معاف کرن گے تے اپ گستاخ ہو جان گے دین دے توجہ ہے کہ نہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پابندی نہیں سی کسے نے اگر یہ بیان کیتا ہے نا کہ حضور سرکار نے ہر صورت اپنے گستاخ نو قتل کرایا ہے غلط آکھیا انہوں نے آر سورت نہیں ہے سامنے شفاظ شریف تے زرکانی تک یہ علیہ پلے سلاد تصویر مرضی قتل کرا درضی ہاں اللہ اللہ گھن چڈ کی ماملہ دی اپنی ذات دیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذرا بولو بولو ڈیلے نہ رکھا جی فرق کرنا یار ویخنا جہا کو گستاخی کر بیٹھا ہے بے ادبی کر بیٹھا ایک ایسا بدلا اگر ہے ایسا کہ اسلام کا ان پتا ہی نہیں وہکم ہو رہے اگر اسلام نو ہے تو پھر حکم ہو ٹھیک ہے اچھا ادھر ویکو اگلی گل یہ گستاخی تے گستاخ کون سمجھن تو بعد اگلی گل یہ کہ سزا دی وہی قتل ہے سزا کی ہے دی صورت سورت جی توبہ تو بغیر نہیں جی قبول کرے وضاحت تھوڑی کر دینا امام ابو تعالی اور امام شافعی رضی اللہ تعالی انہ امام دا مطہب کہ ان قتل کرنا کفر دی وجہ ارتداد دی وجہ مرتا تو ہو جائے تا قتل کرنا امام مالک رحمہ اللہ وہ فرمانے حدن قتل کرنا یعنی او دی حد دے جی شرح چ حد دے اگر کوئی بندہ کسی ہے لا کوڑے نے زانی ہے وہا حد مقرر ہے تے شادی شدہ ہے تے سنگسار کیتا جائے گا نہیں تو انہوں سوکوڑا مارے آ جائے گا وہ کہندے ہیں جن نے گستاکی کیتی ہے وہ حد دے ہو دیتے وہ توبہ کرے پاہ میں نہ کرے وہ حد دے ہو جاری ہو جائے گی لیکن اللہ دن ازدیک اگر وہ توبہ کرے گا تے رب دن ازدیک مسلمان ہے اصا بھی پھر مسلمان منہ گے لیکن حد وہ کہتے تو معاف نہیں ہو سکتی کیوں یہ کی حد یا قتل ہے لہٰذا یہ کرنا ہی پینے قتل انہوں کیتا ہے بہر اس گلے سارے امام متفق ہیں کس دے کہ سزا قتل ہے بولو کی سزا وہی قتل ہی قتل تو معافی اور اے سارے صحابہ تو لے کے اتفاق ہے امت مسلمان اتنے دو واقعے سنانا درخت وجو ہوئے تو آخو سب صرف دو واقعے سنانا بول دے واقع سنانا بولدا سی سنعت نال سی کے اکبر د ایک واقعہ صحیح سنعت نال عمر امر بن عبدالزیز یہ تابے ہی نہیں بادشاہ نے وہ صحابی نے پہلے حاکم ہاں امین سکے ادرویز ابو بکا رجن فکل مرتنی کالا آن تفایل قال قلت نعم قال کال متن مغ مغنا اچانک لے جا مخلو كیلتی قال <سؤال> وهو ثم قال ما كانت لا احد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرذ مررت على ابي بكر الصديق من من الصحابي فقلت يا خليفه الرسول ما هذا الذي تغيظ عليه قال ولمتسالوا ان قلت له اضرب عنقك قال فوالله فوالله قال فوالله ابن ہزم محل، کی محلہ تین روایت آئی کی حضرت سیدنا دن سدی ایک شخص شخص ناراض ہو گئے گسے بھی آ گئے حضرت ابو برجا صحابی ابو برزا می بندہ ناراض ہوا بیٹھا آپ نے فرمایا جانا ہے عرض کی سونے میں قتل کر دیا یہ صحابی نے ابو بردا اسلمی اسدیقی اکبر نے کر سونے بندہ دس ان مار دیاں گا آپ فرما نے یہ نبی تو بعد کسے واسطے نہیں اگر نبی کسے دے قدم ناک ہو گاخی کی وجہ نبی فرما سکتا ہے میں صاف ہی ہوں میں کسی کے ناراض ہوا وہ <متاز> واجب القتل نہیں بن سکتا ادرت نے مار دیا آپ نے فرمایا نہیں حضور تو بعد کسی کا مقام نہیں نبیا کے گستاخ مارے جاندے نے. صحابہ دے نہیں فرمایا نبی اتے حلیس پیش نے منشاتوا لمبیا فخلو ہوتا بھی ادور نے فرمایا جڑا کوئی بادش نبیا نو گالا کھڈے برا بولے انہ دی انہوں نے گستاخی کرے انتل کر دیا جے اور اگر میرے صحابہ نو بولے ان ماریا جے پٹیا جے تاضی ہے قتل سجا کوئی قتل سجا کوئی تاکہ فرق رہے نبی غیر نبی نبی گستاخ نو واجب القتل سمجھنا کہ نہیں ہے؟ معلوم ہویا صحابہ تو لے کے اس گل واقعی اتفا کہ گستاخ نبیا دا واجب القتل قتل ہوتا ہے صاب کا گستاخ واجب ال قتل نہیں کسی ولی کا گستاخ واجب نہیں ہاں تین گاجب قتل مرتاد واجب سمجھ آ گئی کہانی ہوں سگیو اس گل نمجن تو بعد ایجو کہ گستاخی رسول اتنا نازک مسئلہ ہے اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ادھر پاسوں بھی کوئی شریق ہوے نا تو وہ گستاخ شمار ہو سمجھاوست مثال دینا جس طرح کے کوئی بندہ کسی قتل کرے نا کاتل مشورے تک دلے کاتل دی کسی طرح امداد کرنے جہ تین سو دوجرم بنتے ساریا سو دو لگ دی اگر کسی نے صرف ایسا چا کیا ہے نا کہ کسی قاتل مرہم پٹی واسطے کو جگہ چا دیتی ہے تو وہ تین سو دوڑ جاتی ہے سگیا آپ اندازہ لگا کہ جہرا گستاخ رنگ چ کوئی حمایت کرنے تین سو دو ہے توجہ نہیں فرمائی اس گل سمجھا جے پھر میں تیر زور دے گل کر گا بول دے نہیں جی گستاخ رسول کسی رنگ چمایت کرنے کرنا وہ خود گستاخے رسول بن جاتا گیتا کسی رنگ چیز رنگ چیز حمایت کرے وہ خود گستاخ رسول بنے سمجھ آئی کہ نہیں آئی سات ست سال دا بال ہوئے سات سال کا کن سال جی اسلے خرید فروخت دی سمجھ آتی بال اگر وہ بال بھی گستاخی کرے نا تو وہ بھی واجب القتل اور گستاخ کفر دا گستاخر فتوا مورتا دوڑ دے لگ جانا ہے سات سالا دا بال اگر اسلام قبول کرے تو مسلمان شمار ہے، اگر اسلام تو انکار کرے یا نبیاں دی گستاخی کرے خدا پاک نوکے تو مرتبہ شمار ہو جا جبل القتل ہو جاتا ہے پاویں ستاں سال ہونے سال ستان سال یہ آخر جائے گا بال ای معافی جی جی, جی, جی, جی اسلے ان خرید و فروخت باقی سمجھ لگ گئی ہے کہ خدا رسول کا حق جڑا ہے جہا جانے جہذا اگر وہ گستاخی کرے گا تو او گستاخ اور واجب القتل شمار ہو جانے توجہ ہے آگے جی سمجھ اگلی گل سنو اگر کسی وڈے یا سات سال تو کسے نے آخری خدا رسول نو بکواس کر گالا کھ اگر وہ بکواس کی گاڑاں سو گالا کڈیا سو تو ہر صورت سورت چاڈن والا وہ واجب اور قتل گستاخا اس واسطے نہیں معافی دیا گے کہ یار یہ کسے نے اکوایا ہے اگر کوئی بندہ یہ آخ کہ دے گستاخی گی کرا بندہ گستاخ نہیں ہوتا، وہ خدر گستاخ ہو جائے جی ایک ہویا کروان کی کروان کہ ایک ہو گیا کرن یہ عذر پیش کر کے نہیں بچ سکتا کہ میں آپ تھوڑی کی مینو تو پچھلے کروائی سمجھ نہیں آئی اگر بچے ہاں اگر سات سال سے اوٹا بچہ اُن کوئی آندہ گار کٹ کچھ یا خدا رسول بلا برا بولا या بچا بےسمج بچہ مجرم نہیں یا پھر جانور جانور بھی مجرم نہیں ہوتا مثلا کھوتے نے کھوتے جانور نے جانورایا انہیں بندہ ہے دتا گیجائی گی نے بندہ لتاڑ دیتا ہے گی مجرم نہیں بندہ مجرم ہونا جانور مجرم نہیں ہوتا بندے مجرم ہونا جن نے بجایا وہ سمجھ آ کہ نہیں ایج آ گئی کہ نہیں آئی ہوں سگیا ادھر وے افسوس یہ میں کلپ ایک سنیا کلپ جی وجہ میں موجود آیا جو بیان پیا کرنا نا وہ زیادہ تر کیونکہ میرے اشارے نے گلو اس واسطے زیادہ تر وہ سمجھ باوے نہ آؤ لیکن ہوں دیا گلا آپ کو سمجھ آنگیاں میں کلپ سنیا کوئی ہے پیا زاہد حامد جان اے پاپی جی اس پیچھے سڑک بلاک ہوئی سنج سٹ بندے بھی آتے نے مارے گئے نے اسی طرح ہوا گ نہیں دے بارے اس زاہد حامد بارے میں کنا کلپ سنیا کوئی ڈاکٹر لاہور دوال جے اگوں تے سوال کرد سوال کرداہ بول گیا کیوں آخ فصل نہیں لے انگو جب یہ دتا ہے کہ زاہد حامد نے تے صاف ہے کہ میں خود نہیں کیتی جو کیتی ہے مینو تے اخوایا گیا مینو کسے اخوایا تا میں گستاخی نبوت خلاف گل میں اور میرے کو موجود جی وہ میں کو اور میں پوچھنا مسلمانوں کیا تل کہ نہیں <س々ترجمة> دل سے پوچھ سے م دل سے پوچھ ہو گیا اللہ حرم ناڈا اقبال فرمانا نہ مٹو مسلمان بنیا کی پیا دسے گا مجرم کون ہے ادھر ویخ سجنا اپنے دل دل پوچھ کے اگر کوئی سڈے نبی نو خدا پاگلو نو گالا کٹے بکواس کرے اگلا ازر آگ اگلا اپنا ازر بیان کردیا میم کسے اخواج ہے سات سال والے اتنے سات سال والے نو معافی نہیں وزیر قانون جڑا معافی میں مینو کسے اخواج ہے ہوں مینو دس جہاں آخر مجرم نہیں ہونے آخر اخوایا کہ جدو انہیں ایڈے وڈے گستاخ نو دے یہ مجرم نہیں کیونکہ پچھلے اخوایا ہے یہ گستاخ ہونے کہڑا شکر آ جا کو گستاخ نو پاوے کوئی اخواہ پام کوئی اخوارے آپ خوشی نامیں گمی کسی بھی سورت چ رسول واجب قتل ہے وہ معافی نہیں ہو سکتی جب تک سچے چل آپ معافی نہ منگے مننی تو جو محمد رسول اللہ نا تو ہر دل آخ گا کہ یار یہ بکواس کدھر گی وہ خیر پہ اگلے اگلے نو آخنا اس واسطے معافی دکھا کسے کھوایا توجہ نہیں فرمائی یہ مطلب جدو کوئی اخواہ ہے پھر گستاخی کوئی گستاخی نہیں سمجھ نہیں لگی نیا کی گل ہوں بھیا نہ کرتے افسوس یہ کہ جنہ نے تاریخ چلائی اور آخیا گستاخا نتم کرنے گستاخی کے خلاف تاریخ میں شروع یہ آخیا کہ خود گستاخیت آپ ملوث نے اور بڑیاں طاقت حمایتی نے بیان کرنا ہے پیم ہو گل سنی خدا رسول عزت کا مسئلہ کوئی عزت طاقت والے ویخ کے بلا کے یا رکھ لینا بےلی آخ لینا زندہ باد آخ لینا سارا کچھ کہہ لینا وہ سڈے نے نہیں, نہیں سمجھ لگی تو جی دوسرا کوئی ہوا ہوا گستاخی کا قانون تھک جائے طاقتوار ہوئے تو گستاخی نہیں گستاخ کی حمایت تگڑے چکر فتوی بھی بدل جائے بول یہ گی آپ کلپ کی دے رہا سننا اگر یہ گل نہ ہو میری زبان وڈ خدا بندہ گل اہ یار ای چکر بازی چلن گئی یہ سدے مسلمان باہی کہ ستر بند مرا دگہ جگہ کھڑا کر دینا تو آنا کہ اس گستاخ آخنا کریے کی کریے کی کریے انہیں کہہ دیا کہ مینو کسے کھوایا مینو کسے کوایا کمال ہو گئی جی کسی تو گستاخ ہی نہیں دیا بول پچھلا نہیں دسیا پچھلا نہ دسنا دستا نہیں پچھلا بھی نہیں دستا وہ کون سی جنوایا نہیں آئی اگلی گل سنی جڑا گستاخے رسول ہوں نا وہ جیان کا حق نہیں ہوں سوائے توبا تیوں دا حق ہے یا, یا توبہ کوئی ہوجدار تو تو ہے گستاخے رسول ندو دا حق نہیں تے گستاخ رسول حکومت دا حق ہو سکتا ہے بولو بولو بولو جن دا حق شریعت نہیں دیندی حکومت دا حق دے گی گل سمجھا جائے اگر میں گستاخے رسول دے مقابلے میں آؤں اور میں آخا اے گستاخ तेन एक सूरत च जीण का भी हक है ते हकूमत कर भी हक है एक सूरत च की टाश पाना मैं टास जे टाश निकलिया तेरे नीवी तो ते हकूमत भी करी पानी सारी जे टास निकलिया मेरे न ते फिर तेन जीण तो ते दें लेकिन हकूमत नहीं करूंगा اگر میں اس طرح دا سمجھوتا کراں گستاخ نہ تو میں خود گستاخ بن جاگا جنو شریت دا حق نہیں دتا ممتاز قادری صاحب نے شیطان تاثیر نو ماریا ہے ہے ماریا اچھا اے دسو روح جو نے جو واسلے جہنم ہے انہیں صحیح یا گلط پکی کہندے کہ میں تیرے ناڑ الیکشن لڑنا وا شیطان تاثیر اے اے اگلے الیکشن مقابلہ ہونا تیرا تو میرا میں تیری گستاخی نن کے رکھ دیا گا جدو جت جاگا سچی دسیا جی اگر وہ ای کرتا گل سمجھا جی میں پیا بھائی دغا بازی شرح نبی تے حضور نال نار خدا نال کیڑی بیٹھے وہ دسو سنگیا اگر ممتاز قادری قتل کی مطلب ان فیصلہ ایک ہی ہے قتل الیکشن فیصلہ نہیں اتے الٹا گسداخ نو چھٹی دنی او رسی دوکھ دے پال حکومت بھی کرے جیت جے تو جتیا تو ہے جیتے جی نہیں تو وجوہ نہیں فرمائی نی. کیوں ہمیشہ دنیا شتان والے پسے بہت جی چانے پاسے بہت ہی پہلے حکومت نہیں لب سکتی اگر کیوں رکھیں جزائر ال الجزائر ارب کا ایک مول اس کسرت کسرت مذہب دا نام لگی جماعت گئی جیت ووٹ حصے زیادہ ہو گئے حصے لیکن اگلے حکومت وہ جہاں اصل ہوں اصل اسٹیبلشمنٹ اصل حکومت انہوں نے ان کو اس لیے حکومت منتقل نہیں کی کہ یہ برائی کے خلاف ذہن رکھتے ہیں جو جمہوریت کے خلاف ہے جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو برائی کا حق حاصل ہے گسا گسا ہی کرے جو مرضی کرے ہر کسی نا کے نماز بڑے نہ بڑے ہر کسی نو ہکے کوئی چلاوے چکلا جاوے جو مرضی کرے یہ یہ مذہبی جمال پارٹی جاتی ہے نہ ہوں لہذا یہ جمہوریت کے دشمن ہے اور جمہوریت کا دشمن جو ہے وہ حکومت نہیں کر کردر مہا اس واسطے نہیں دتی گئی یہ برائیاں دے خلاف نے اور سنگیا معلوم ہوا حکومت لبنی او ووٹا نہ جی لبے بھی صحیح پہلو برائیاں دے حق جونا پینا ہے جے برائیاں دے خلاف ہو بے گا تے پھر جمہوریہ کا دشمن پھر جنگ ہو جاوے گی پھر جنگ ہو جاوے گی پھر لڑائی ہو جاوے گی ہر اس وقت پوری دنیا اندر کوئی ایسا ملک نہیں جیت برائیاں کی چھٹی نہ ہو برائیاں چھٹی نہ ہوتی اپنا کسی کا یہ جمہوریہ دنیا اس لالت گلی ب جینے ہاں ہوں جد قانون کہ برائیاں خلاف بندہ حکومت لے نہیں سکتا حکومت کر نہیں سکتا فائدہ الیکشن لڑنے کا حکومت لبنی دے نہیں لیکن میں ہوں یہ سابت کرنا جانا ہوں گستاخے رسول اگر کوئی الیکشن لڑے گا تو خود گستاخے رسول بن جاوے گا کیوں اس واسطے گستاخے رسول اللہ اکشن لڑ کے مطلب یہ ہوئی ہے وہ تینو چین دا بھی حق ہے تینو حکومت دا بھی حق ہے تینوں پانچ سال گستاخی دا بھی حق ہے لیکن جے جیت جا نام گستاخ نو دا حق جہاں دے وے یا گستاخ حکومت دا حق دے وے یا گستاخ کی کسی رنگ چمایت کرے وہ برابر پر کا رسول اور سنگیا کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی بول دے نہیں پھر سمجھ گستاخ رسول نینے دا حق دن حکومت دا حق دن آ گستاخی دا حق دن دا گستاخ ہے اگر گل دل نہیں تسلیم کرتا تو میو واپس کر دو کوئی گل نہیں جے سودا واپس ہو سکتا ہے تو گل میں واپس ہو سکتی لیکن ہے اب پتا تو لگ جائے نا کہ مسلمانی سٹی کن جنو اسلام کہ واجب ال قتل آخر کہ تال حکومت تا تا کر لیکن گستاخی نہیں مینو یہ دسو جہ دام توٹ مگتے ہیں یہ تو خود گستاخ بن گئے نے گستاخ کیون مکن گے بہت اچھا بہت اچھا, بہت بہت اچھا. آئی سمجھ کے نہیں آئی, آئی, آئی. آئی, آئی, آئی, آئی, آئی, آئی. آئی ایسا کوئی لانتی نظام ہے کہ جہاں متفق ہوں بندہ اپنا ایمان تر جائے دوسرچاندیا اپنا ہی گول کر نہیں ہوں اد وجوہات نے ایک وجہ یہ کہ یار جے میں آنا بےدینا کی دی بےدینی حق مننا پینا ہے گستاخا کی گستاخی کا حق مننا پینا ہے یہ میلیم کرنا کہ جناب پانچ سال آ نے بے دینی بھی کر نے گستاخی رسول بےدی بن جانا اس بارے میدان خبیش قدم رکھا اصل میرے آ پریشانی ہے سمجھ نہیں لگی گل دی دی گو اگر میںا ملنا بھی چاہا نا اگر مکالا ملنا بھی چاہا نا تو امدادی میرے بتیرے ہو جان گے لیکن میرے سنگے بھائی کیوں یہاں نظور دس سد کے اصا پکا ہی اِس کا چڈیا کہ اے, اے کہہ سکتے چی ہل گیا لیکن اے نہیں کہہ سکتے بھی ووٹ ٹھیک نہیں یہاں بےچارا ہل گیا بےمان ہو گیا کسی پاسو کو تھبو لگ گیا کرنا یہ کہ میرے رد کر دینا لیکن میری بےمانا آلے پاسو امداد بڑی ہوئی ہاں جی گڈیاں بھی بتری کوٹیاں بھی بتھیری ویار ٹاٹ واٹ وی ہر پاسو لیکن یہ آئی ایمان ٹوٹے گا بولد نہیں جی میں کسمیا پان تر جانا اصل مٹ گوا بہنا پھر خدا رسول منہ کی بخا بولتے نہیں جی یہ آگے جی سمجھ کے نہیں آئی ہوں جہا بھی آخے یار دیتے پرچی شاید پرچی دو آخو جی ضرور دینا لیکن ایک توبہ نہ کر لیے جافر جی کر بیٹھے ان تحفہ کرنے پرچی روپیے دے ہیں لیکن سڈے تو پرچی نہ دعو تی مہربانی جی پرچی آ, دنے آ. تے تھڈو ایمان دے آڈو سڈے ایمان جان کا پورا پرچا کٹیا جنا کا رحنا کیوں اس واسطے کہ خیر جی ہل گئے ہو گستاخ اصولتے کیوں ہو گئے گستاخِ رسول ہو سکتا ہے کے لیے صرف ایک ہی نہیں جی جی اس گلے لما وقت لاؤں دا مقصد یہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور عجیب گل یہ کہ اونچ حرمتِ رسول پہ جان بھی ہے وہ ہی ممتاز کادری نے بڑا کام کیا فلان ہے وہ ہے سارے آدمی گستاخ نو سزا ہونی چاہیے کتا ک میں کسم خدا بھی کرتے بیان نہیں کرستاخ ہے کون مرا دکھ حقیقت دسو کہ کہ گستاخ رسول فلانا گستاخ سڈے امام دس گئے تس دے بول دے نہیں جی نہ گستاخ کوئی دس دستاخے رسول دے دکان چ کوئی بلکہ الٹا ان سمجھوتے جڑ گئے हक तो गुस्ता आओ को। ते ए, तू साड़ा साड़ा। खुदा ते सा तू वोट दे कह इस्लाम सा रसूल तेन एक लम्हे बर वास्ते सह लैन की इजाजत नहीं देता तू पांच साल लभद फिर ना حق بنتا کہ نہیں خدا رول سال ہی دیں دے. تو پنجان سال منصوبے بنا سو گول کروں ہک بنتا سے کے نہیں یہ دو گیا انہوں نے ہوئی جی اسلے ٹھیکار بنے کڑے ایک انہیں آخیا بھی اگلے نے کی پچھلے نے اخوائی ہوں اخوایا پچھلے نے گستاخی ہے دوسرا الیکشن تے ہونا اور سارے تو مذہب دا دعوی کرنا یا نہیں گل او پتر چار بھی بن جان دس بھی بن جائے اصا حملے پا ہوا غیر ہوئی اگے مولانا صاحب کہہ رہے نے سہاب فاط رو میں امام کہ نبی دی گستاخی کرے قتل کرو صحابہ گستاخی کرے تاجی ہے مارو کٹو اندر رکھو ہاں اور اگر سیاست میں اسلام اس کو قتل کرتے اس وجہ سے کہ تاکہ یہ گستاخی جو کر رہا ہے اس, اس کی گستاخی کے اثرات غلط نہ معاشرے میں پھیلیں اور دوسرے گستاخ نہ بنتے چلے لہذا زخمی لط دیں تاکہ دوسرا جسم خراب نہ ہو اس طرح انہوں حاکم اسلام مار چڈے تاکہ دوسرے برباد نہ ہوں. تو او کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں فرض حکم ہے کہ انہ دستاخ نے سزا دو قتلوں بغیر ٹھیک ہے جہی وہ کے سجاؤ ہے باقی سیاسی قتل ہے سیاسی کا مطلب ہے کہ حکومت مسلے سے سمجھ کر ہا اسلام اس کو مسلے ہاتھ سمجھ کر کرتا لیکن گل یہ سی ہے اتنے سابا کا کیڑ ہوئی خدا رسول والے اثر پہ آپ نے پہلے ان گل کر ادھر آ گئی ایک بندہ سہبا دشمن ہے بکواس کرتا تبرے بولے ٹھیک ہے گل سمجھا جائے اگر وہ آخ کیا لڑنے کی کرنے ووٹ لڑنے ووٹاں توٹاں آ کے ابھی آکیئے ہاں ویک اصول پہ آیا آ گل یہ مطلب گستاخی کر سکنا لیکن جیت, ساری سے صرف جیت جاؤ پھر جو مرضی یہ ہوئی تے بنیاد ہے جیٹا بہائی کھڑی ہے سارے اصا گستاخی روکن دی بجائے آپ بننے پے آ کے صرف جیت جاؤ مرضی اپنی مرضی کرو گے یہ ساتھی موٹے ساریاں گستاخیاں دا خالی ممبر تے بہ کے بولنے نہیں بنتا میں گھر چہ کے تڑف لوا گستاخا خلاف اپنا گسا کھ لو لیکن حل نہیں ہو سکتا جس وقت تک تھی اسان اس بے دینی نظام انتخاب نڈیے نا, نا ای چکے نہیں تو اسی خود گستاخ بننے پی آگے جی سمجھ دعا کرو اللہ حجلہ شاہ مدینے داجدار کا مسلمانا نو مسلمانا شرور اور فتن تو معقوص فرما آخر دیا